بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیس مئی دو بیس سبق ضابطوں کے اندر سبق نمبر ساتھ ہے اب یہ آ رہا ہے کہ اگلا ضابطہ یہ آ رہا ہے کہ من شرطیہ کے بعد اگر فعل لازم آ جائے تو یہ جو فعل لازم کے ساتھ وغیرہ مل کے جو ہے نا یہ, یہ مبتدا بن جاتا ہے اس کی مثال ذرا دیکھیے گا بڑی مشہور سی مثال ہے من اب الحسن فلاح اشروم صالحہ من جا ابل حسن دیکھے من شرطیہ ہے اس کے بعد جا عا. آپ جانتے ہیں کہ جا فعل لازم ہوتا ہے تو یہ من موصولہ جو آ رہا ہے یہ شرطیا یہ شرط کے معنی کے اندر اس میں سے وہ کرے گا تو اس میں موصول جو یعنی جو اس میں موصول ہوگا اور فعل لازم اس کے بعد آ ہے تو یہ منجاہ بالحسنتی نہ یہ پورا کا پورا کیا بنے گا ترکیب کے جب اس کو ہم کریں گے تو یہ مبتدا بن جائے گا اور فلاح اشرم صالحہ یہ اس کی جا کے خبر واقعہ ہوگی تو ضابطہ یہ بنا کہ من شرطیہ کے بعد اگر فعل لازم آ جائے تو اس کو اپنی ترکیب کے اندر کیا بنائیں گے مبتدا بنائیں گے یہ مبتدا بن جاتا ہے تو اس کو سمجھیے گا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں واقف الحمد اللہ رحم